حضرت علی رشاد فرماتے ہیں جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے